یا سننی او نہیں جہا خالی یارویں شریف دی دے پن جائے یہ تو ہو سکتا ہے تھی ایک شیعہ بٹھا دیو ساری دے پی یہ کوئی وی گل نہیں کسی نے بٹھا دیو وہ دلاد پاک دی پوری دگ کھا جائے کلا بندہ یہ کوئی کمال نہیں سننی انہوں نہیں آد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 اور میں کسمیان تصا میرے اٹھ دن رو تو تصا محسوس کرو گے کہ چشتی پورے ملک چ خاموش انخلاب آیا پیا ج کوئی نہ کو نہیں جی کوئی جماعت نہیں کوئی شاہ نہیں لیکن اندر اندر دل جہے ہیں وہ مستفا دال جڑتے گئے حضور دل جڑتے جا رہے ہیں ہاں تو یہ سنو گے حیرت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 کنڈے دورے ڈنڈے سجڑ نے انہوں نے کی لگے امام علی مقام امام والی مقام کی دوستی ہوں کدی گم نہ کر دے امام علی مقام کا ذکر کر دے قرآن حدیث کی روشنی کر دے تا کر کے ہوں میں حیران امام حسن پاک کا بھی ارس ہومدین شہید کا بھی ارس ہومدین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 تیرے رستے قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر ہو زندہ ہوا وہ جنہ دا نانا پاک گو چا کے بار بار شہادت دی حسن دا سبق دے جاوے نواسا غم نہ ہوجو نہیں فرمائی نہیں مروجی بولو سبحان اللہ آئے آئے آئے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 شردی جنا جنا ولیاں ذکر کیا پروانے دا جس شہر نے بھی انہیں تعریف نہ انہیں آخیا کمال ہے ہو اشک ہوے تجھا ہو رہی فرمانا آشک بن سال تو ویخو نیو پتنگ دے Allah, Allah. نہیں پہلتا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 شما کشش نہ ہوندی تو پروانہ نہ کیوں جانا ان کی کشش ان پہ سدی مولا تالا جڑے قربان ہوندے نے نا وہ اپنے آپ تھوڑے دے نے دے جنہوں سد نا لاکھ مت کوئی دے پھر مڑ دے توجو لال بول سبال اللہ تنگی آؤ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 ج جی حضرت امیر حمزہ سرکار شہید ہو چاچا جو ہے حضرت عباس بھی اہل بہت حضرت امیر ہمزہ ایل بہت چضور چاچوں کی اولاد اے بہت چو جے جڑے مومنٹ سڑ تجونی نہیں پھر کی وجہ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 قومج آ جائے نو پندرہ ہزار سے بلا تو پندرہ مار کے واپس کر لینا میں کسمیا پیا اصل گل وے کہ چور ہیں شیر ہوتا ہے چان چان ہے تو چور دا بس نہیں چلنا اگریزی دی جہالت دا محمد عربی دی شریعت دا چان ہوگی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 فارسی کا شیر اس لکھا ہے اس آخ ہوئے کربلا ہو کے نہ جی میں حسین مسیبت فسیا تو بھی انج پھس جاویں گا یعنی اس لکھا امام حسین ہو کے کربلا گیا ہے. تے اج کا بڑا لڑکیا آخر ہے حسین بخر کھا کے گیا میں پوچھ ہوں بکو سات فرق کی ہے ایک بھوکے این ہو گیا دو دونوں لوگ بن گئے میرا مخانے ہوئے اللہ نے بڑی در کی ہوئے حسین اینا ہو کے بھی نہیں گیا تھوڑے دار بھی نہیں گیا محمد اربی کی شرکت نور لا گیا ہوئے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 خدا جب جیل لیتا ہے اکل بھی چھین لیتا ہے ماہر دین آتا جنہیں باندڑ بننا داخل ہو جائے جنہیں انسان بننا وہ محمد اربی پاک سرکار کی شریعت داخل ہو جائے ایمان توجہ بولو سبحان اللہ میرا امام مدینہ شریف چو ٹرے نے مکے مکے شریف چو ٹرے نے کربلا یہ ہزار میلوں کا سفر بندا ہے ہالے بیٹھے بٹھایا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 بھی وا, دال کھا جال نہ جی یہ ہوسائنی راہ نہیں ہو. توجہ نہیں فرمائی گئی جائی نے کہ اگلی بھی گئی ایک گل دل دکھانے بٹھا جا تے اپنا عقیدہ سنیا والا بنا جا ملحبا. توجہ نال بول سبحان اللہ کر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 بے جت جان کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں بے کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے ال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 چوکی دار آیا نہیں تھے ہوں اس نے ماں دی شان والی کیسٹ میرے کول پئی میں منگائی ہے کیونکہ میں جڑے یہاں کے کفریت بکوا سا بیان کرنی او کیسٹ لب, لب, لب, لب, لب بیان کرنا پھر کیسٹ نمبر دساگا کہ حضرت نے فلا تھا تھانے بک ماری ہاں دے وچ میں میرپور جا, جا میر رہا تھا میرپور آزاد کشمیر والے پاس تقریر تے, تے ویگن والا لائی بیٹھا سی اندی وہ ماں دی شان خاک خا دی تے اور سجھ آخے آخے آخ آخ سکینہ پہ آکھ دی میں کنو آکھاں نہ میرے میرے نہ پےکے گل انج لگی جی گولی بجتی کیونکہ گی گرم ہو فورن دستی سوئی فورن بول دی جی میٹر جاگتا ہو جی ستا ہو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 مراسی کی پی آخ دائے بی سکینہ بی دے بارے لفظ سکینہ ویسے سکینا ہول نے پتا سکینہ کو سکی بنایا سکینہ آخ دے کی پیا پی پی آخ پی آخری ہے میں کنوں آخا میرے نہ سہورے نہ پے کے سال دی لڑکی رسول اللہ دے خاندان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 चंगे हेले भोए भा दीन तो विछड़ गया भैन आखे शाला ना विछड़न ठे ते गलती कर बैठा अगों किसी का भरा गलती ना करे ये सबको मेरी गल समझे होर थानू मैं की पौन के विखाव इस तो वा पौना जा लभ लिया पड़ मेरे कोल दे तेन दुधा दुध पानी का पानी करके पैदा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 جے اپنے شریقا کھانا کھا لینا ہے، تے سارے ناڑ کھا لے بس اللہ رسول نوں، تے اندے صحابہ نوں، تے صحابہ اہل صحبا رویت ولیاں ولیا اپنے برابر رکھ لے بس ویسے تے مومن اپنے کی ہر شاید اچا نو سمجھتا میری گل نہیں سمجھ آئی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 ہاں دیکھو مدرسے تن مدارس کی کتاب ہے بیٹھو جی بھائی لکھو کیوں بغیرتی بچو آ لے ہیلو آ ਅਗਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੂਤ ਹੈ ਆ 20 ਮਾਰਿਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੇ ਬੋਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਖਤਮ ਫਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਫਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਲਾਣੋਂ ਚੜ ਗਏ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਆਇਆ ਮਾਰੇ ਜਾਨ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਮਾਨੀ ਜਾਣ ਪਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰੂ ਖੜੀਦਾ